السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرکز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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعسي الله ورسوله فقد ضل وأبار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقضة من لساني يفته قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه لحم جناتری طاردین فوز العدین یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی ہے یہ سور معدہ کی آخری آیات میں سے ہے اس آیت کریمہ میں قیامت کا ایک منظر پیش ہوا ہے اور وہ منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک خبر دے گا ایک اعلان فرمائے گا قال اللہ اللہ فرمائے گا پوری دنیا سنے گی اس اعلان کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کے ذریعے دے دی ہے یہ اس کا فضل عدیم ہے تاکہ وہ خبر ہم آج ہی سن لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں وہ خبر کیا ہے ہادہ یوم یساد یقین صدق کہ آج کا جو دن ہے اس میں صرف جو سچے لوگ ہیں ان کا صدق ان کی سچائی ان کو نفع دے گی اور باقی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی جہنم کا لقمہ بن جائے گی ناکام اور نامراض ہو جائے گی فائدہ اور نفع صرف وہ لوگ پائیں گے اٹھائیں گے جو سچے تھے ان کا صدق ان کی نجات آفیت اور سعادت اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا اور جن بندوں کے اندر صدق نہ ہوا سچائی نہ ہوئی وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ اعلان قیامت کے دن فرمائے گا اس اعلان کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد ہوا ہے اللہ رب العزت رعب قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا انتخل ویسا کیا تم لوگوں کو یہ تعلیم دے کر آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو اپنا معہرا لو اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کیا تم یہ تعلیم دے کر آئے تھے عیسا علیہ السلام اس بات سے اس معاملے سے برات کا اظہار کریں کہ اللہ سب جانتا ہے کہ اللہ اگر میں نے یہ تعلیم دی ہوتی تو سے کوئی چیز کوشیدہ اور مخفی نہیں ہے ہر بات کو جانتا ہے ہر امر کو جانتا ہے یہ ایامت کے دن ایک واقعہ ہے جو پیش آئے گا عیسہ اسلام کے تعلق سے اس کا ذکر ہوا اور اس کے فوراً بعد عائد کریمہ اللہ کا اعلان اللہ فرمائے گا کہ ہاضا یوم جنف صادقین صدق کہ سن لو جو آج کا دن ہے جو ہم نے قائم کیا ہے وبا کیا ہے اس میں صرف سچے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کامیاب ہوں گے باقی تمام لوگ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے سچے لوگ کون ہوتے ہیں ویسے ان دنوں میں ہم نے لفظ صادق سینکڑوں بار سنا ہوگا فلاں صادق اور امین ہے اور فلاں صادق اور امین نہیں ہے سیاسی مساط پر جو مختلف جماعتوں کے رہنما ہیں ان پر یہ نقب چشمہ ہوتا رہا کہ فلاں صادق ہے فلاں امین ہے اور فلاں صادق اور امین نہیں ہے حالانکہ حقیقی صادق ہونا اور اس کی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی سے اللہ تعالیٰ کی خبر سے کسی کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں یا دیں گے تو حقیقی سادے کون ہیں جو ہر لحاظ سے سچا ہو اپنی گفتار میں سچی بات کہنے والا ہو جھوٹ بولنے والا نہ ہو اور اس کی ترغیب بھی ہے علی بدق صد الر بن برہ دِدل جن و رجل یس دکھا حت بہ دق کہ تم سچ اختیار کر لو ہمیشہ سچی بات کہو کیونکہ سچائی جو ہے یہ نیکی کا راستہ کھولتی ہے اور نیکی جو ہے یہ جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے اور ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچائی کا متلاشی رہتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے آسمانوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلان شخص سچا ہے اور فرشتے اس کو سچا قرار دے کر سچا مان کر اس کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے بھائی یا کمبل اور جھوٹ سے بچ فلکد یا دید الفجور ان الفجوب نے یہ دیل جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کا راستہ کھولتا ہے اور گناہ جو ہیں وہ جہنم کا راستہ ہم کر دیتے ہیں اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قسط کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کتاب لکھ دیا جاتا ہے اور فرشتے اسے جھوٹے کے طور پر جانتے اور پہچانتے ہیں اور اس کے جھوٹا ہونے کا ذکر کرتے ہیں یہ گفتار کی سچائی ہے ایک آدمی جب بھی بات کہے سچی بات کہے ہمیشہ سچ بولے جب زبان سدھ اور سچائی کی عادی بن جائے گی تو زبان کی اصلاح جو ہے یہ دل کی اصلاح کا باعث بن جائے گی جیسا کہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ایک انسان جنت میں ہرگز نہیں جا سکے گا جب تک اس کے دل میں استقامت نہ آ جائے حتیٰ یستقیم قلب اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے اور دل میں استقامت نہ آ جائے بلا یستقیم و قلب ہو یستقیم لسان ہو اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے تو اگر زبان سچی گفتار کی عادی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس نیکی سے خوش ہو کر بندے کے دل کو سیدھا کر دے گا دل میں استحکامت پیدا ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے اگر زبان میں استحکامت یہی سچائی کے سفر کا آغاز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا نے اس آیت کریمہ کی تفصیل کی ہے ہار یومفین صدق آج کا دن جو ہے اس میں سچے لوگ ان کی سچائی انہیں نفع دے گی چونکہ اس آیت کریمہ کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد ہوا ہے انہوں نے صدق سے مراد صدق توحید لیا ہے توحید کی سچائی اور یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ بندہ توحید میں سچا ہے اس لیے بات حدیث میں لا الد اللہ کے ساتھ صدق من قلب کی قید کہ وہ کلمہ پڑھے اور اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کرے دل کی سچائی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا یا توحید کا اقرار سرسری نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہو صدق توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کے تعلق سے جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور میں سچا ہو گواہی میں سچا ہو اور قبول کرنے میں سچا ہو ساتھ ساتھ عمل کی سچائی عمل کی سچائی جو ہے وہ دو چیزوں سے ظاہر ہوتی ایک بندہ عمل کا سچا دو چیزوں سے یہ سچائی نمایاں ہوتی ہے ایک جو عمل کر رہا ہے اس جذبے کے ساتھ کرے اس بصیرت کے ساتھ کہ یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہے یہ عمل میں سچائی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس عمل میں اللہ تعالی کے لیے مخلص ہے دنیا کی ریاکاری مطلوب نہ ہو لوگوں کو دکھاوا دنیا والوں کا دکھاوا یہ نیت کا یہ عمل مشہور ہو جائے لوگوں کے درمیان لوگ میری تعریفیں کریں کہ بندہ سچا نہیں ہے اگر عمل سنت کے خلاف ہے تو چاہے وہ سدا کا تحجد گزار ہو یہ بندہ جھوٹا ہے یہ عملی جھوٹ ہے چاہے وہ ہر سال حج کر کے آئے بڑا بابرکت عمل ہے من حج البیت فلم يرفث رجا کا یوم والا تھا جو حج بیت اللہ کر کے لوٹے تو یوں لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے بالکل بنا ہو سے پاک صاف ہر سال حج کرے مگر وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت پر نہیں ہے تو ہر سال کا یہ حاجی جھوٹا ہے یہ جمعہ کا دن ہے بڑا بابرکت جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیث ہے محدثین کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اجر و سوال کسی اور عمل کا نہیں جو اس حدیث میں بیان ہو گیا من غسل ہے یوم جمعہ بختسل کے دن غسل کرے اور کرائے کرانے کے دو مہینے کہ اپنے بچوں کو اہل ویال کو جمعے کے غسل کی تلقین کرے حکم دے دوسرا معنی جو آپ سمجھ چکے ہوں گے غسل جنابت کی خود بھی کرے اور اس کی اہلیہ بھی کرے نمبر دو وہ بک کرا وقت اور مسجد کی طرف جلدی جائے جلدی جانے کا اپنا ایک اجر و سوباب ہے اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ مدنا پھر وہ یہ کوشش کرے کہ امام کے قریب بیٹھے بلم غل اور کوئی لغ حرکت نہ کرے اس لیے ان سوتاوستما کے الفاظ بھی ہیں بڑی توجہ سے سنے اور کسی لغب حرکت کا ارتقاب نہ کرے اس کا اجر کیا ہے کانا ہو بے کل خط ہوا تھے اجر و سنا اجر و قیام ہر قدم کے بدلے جو قدم اس نے اٹھایا گھر سے مسجد تک ہر قدم کے بدلے اسے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے قیام کا اجر ملے ایک سال کے روزے ہر قدم کے بدلے اور ایک سال کا قیام اگر آپ کا گھر مسجد سے پانچ سو قدم کے فاصلے پر پانچ سو سال کے روزے اور قیام کا اجر آپ کو حاصل ہوگا اس حدیث پر عمل کرنے کی صورت اتنا عظیم الشان شان اجر و سوال سچوں کو ملے گا جن کا ہر فعل اخلاص پر قائم ہو اور سنت کی اتباع کا جذبہ اور بصیرت ہے اس سے بڑا عجر و ثواب کسی اور ہے دیں میں کسی عمل کا مذکور نہیں ہے تو ایک شخص اس عمل کو بھی اپنائے زندگی بھر اپنائے لیکن قیامت کے دن اس کا صدق اس کو بچائے گا سچائی بچائے گی اور سچائی یہی ہے کہ اس کا قصد عمل کے تعلق سے ان دو چیزوں کو تلاش کرتا رہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو اس بصیرت اور یقین تام کے ساتھ وہ عمل کرے اور نمبر دو کسی قسم کے ریا کا شائبہ نہ ہو کل جب تعمت قائم ہوگی نبی اسلام کے حدیث کے مطابق تین افراد پر جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا تین افراد کون ہیں حالانکہ بڑے بڑے گنا کار اور پاکی لوگ گزرے ہیں فراؤن اور نمرود جیسے اور شداد اور قارون جیسے لیکن جن تین افراد پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان میں ایک عالم دین ہے دوسرا وہ مجاہد جو شہید ہو گیا اور تیسرا وہ سخی جو سخاوت کے ڈھیر لگا دیا کرتا تھا یہ تین افراد اس حدیث کے راوی ابو حریرا رضی اللہ عنہ اور بعض اوقات جب وہ یہ حدیث روایت کرنا شروع کرتے تو اس کے مضمون کی حیبت پر ہی حیبت کا سوچ کر ہی بے ہو کر گر جاتے لوگ ان کو ہوش میں لاتے پھر حدیث شروع کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے اس مضمون کی شدت اور حولناکی کا تصور کر کے اب یہ تینوں عمل بڑے عظیم شان ایک عالم کا عمر بھر علم حاصل کرنا پڑھنا اور پڑھانا اور ایک شہید کا جہاد کرنا حتیٰ کہ سارا خون بہادیا اور جان قربان کر دے اور ایک سخی جو ثقافتوں کے ڈھیر لگا دیا کرتا تھا عمل تینوں انتہائی معتبر ہیں اور بڑے عظیم شان ہیں مگر رب سے جب تینوں کو باری باری بلائے گا اور پوچھے گا کیا عمل لے کر آئے ہو عالم کہے گا تو علم تو قرآن میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا فرشتے کہیں گے کہ کذر تھا جھوٹ بول رہے جھوٹ ہے حالانکہ قرآن پڑھا بھی اور پڑھایا بھی پوری عمر کھپا دی سب عظیم عمل کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں جھوٹے ہو جھوٹ ہاد مجھے نفا استاد آج سچے لوگ نفع پائیں گے اور کامیاب ہوں گے اور یہ سچے انسان کا تعارف سامنے آ رہا ہے پوری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا لیکن حکم آئے گا کہ اتاگو بھی النار اسے چہرے کے بل کے سیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا حالانکہ پڑھا اور پڑھایا اور وہ بھی اللہ کی کتاب قرآن سیکھا اور سکھایا لیکن کضب تھا میرے بندے تو جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو یہ عمل ضرور تو نہیں کیا لیکن کیوں کیوںخان تاکہ تمہیں دنیا میں شہرت حاصل ہو تمہارے علم کی دھوم مچ لوگ کہیں کہ بڑا علامہ اور پہامہ ہے بڑ بڑے بڑے القاف دیے جائیں اور تم خوش ہوا کرتے تھے دنیا میں خوب دھوم مچی خوب تمہارا چرچا ہوا لیکن تم آج میری فہرست میں جھوٹے ہو تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور فرشتے فرشتوں اس کو جہنم میں پھینکو یہ سچے اور جھوٹے انسان کا تعارف سامنے آ گیا عمل دنیا بھر کا موجود ہے نیکیوں کے انبار لگے ہوئے تعلق القرآن پوری زندگی قائم رہا کئی سال لگائے قرآن سیکھنے میں اور پوری عمر کھپا دے قرآن سکھانے میں مگر اس کے باوجود ان دلداں جھوٹا اور کدار اور جہنم کا نقمہ بنایا جا رہا ہے تو ہادہ یوم یون فرسادین صدق یہ صدق ہے کہ عمل کرنے والا عمل کرے دنیا داری کے لیے نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے رب آڈہ کے رضا کے لیے تب وہ سچا ثابت ہو على ذلك رب ہی نقلو الخير ان ہوا دار کا ما ب انخب الخر اللہ ما بحث سے انسان تیرا ذکر ہے بڑا دا شکر ہے اور سب کچھ جانتا بوجھتا ہے تجے یہ بات معلوم نہیں کہ تو ایک دن آئے گا قبر سے اٹھایا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اس وقت کیا ہوگا وہ حسن الما کے سدور تیرے ایک ایک عمل کے تعلق سے تیرے سینے کے راز کو نکالا جائے گا یہ بندہ نمازی تھا ہاں نمازی تھا کتنی اس کی عمر ہے سو سال نمازیں پڑھی ہیں پوری سو سال جی ہاں پڑھی ٹھیک ہے نماز صاحب نے آگ اب ان تمام نمازوں کے تعلق سے اس کے سینے کا راز نکالے نماز اس نے کیوں پڑھی کیا نیت تھی کیا سوچ تھی اللہ کی نداج ہوئی تھی یا دنیا کی فاہ چاہتا تھا ریا اور دکھاوا یہ بندہ اس نے پچاس حج کیے ہوئے ٹھیک ہے عمل بہت بڑا ہے اب بحث اللہ معافی صدور اب ان حجوں کے تعلق سے اس کے سینے کے راز نکالو ذرا حج کرنے سے قبل حج کے دوران اور حج کے بعد کیا اس کی سوچ تھی کیا اس کا تصور تھا وہ سینے کے رات اگلے جائیں گے نکالے جائیں گے اور اگر وہ مخلص پایا گیا کہ طرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیکیاں کی تھی تو ہا با یوم فرسٰ شام باہ یہ کامیاب ہے سچا ہے یہ بندہ میرے لیے مخلص تھا اور اس کے رات آج اگلے گئے ہیں اور تمام اعمال میں میرے لیے مخلص تھا سچا ہے کامیاب ہے بے تو حاشا اجر و ثواب کا مستحق ہے کیونکہ سچا ہے عمل کا سچا نیت کا سچا اور عمل کے قصد کا سچا اور قصد اللہ کے پیغمبر کی سنت کا یہ سچا اور کامیاب ہے لیکن اگر پچاس حج تو ہیں مگر ریاکار تھا دنیا کے شوہر الحج یہ لقب سن کے خوش ہوتا تھا دنیا تعریفیں کرتی تھی کہ بڑا متقی ہے ہر سال حج کرتا ہے یہ اس کی نیت اور سوچ تھی تو کسب تھا جھوٹا ہے حاجی تو جھوٹا ہے پچاس حج کیے مگر جھوٹا ہے تو. کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں یہ صدق جو ہے اس کو کمانا ایک مشکل عمر ہے لیکن اس آیت گریما کو سامنے رکھتے ہوئے صدق کے لیے محنت کرو یہ جو تمغہ ہے بڑی قربانیوں سے حاصل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اسلام قبول ایک جہاد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب جہاد سے فارغ ہوئے تو کفار بڑا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگے تھے وہ جمع ہوا اور سارے مجاہدین میں تقسیم ہوا اس کی باری بھی آ اس کو بلایا گیا اپنا حصہ لے لو تو کہتا ہے کہ متبادتوں کا لحاظ ہے وہ اتنا متبادتوں کے لیے کہیں عرما ہا ہو نہ یارسود اللہ میں نے یہ دنیا کے مال کی خاطر کرنا نہیں پڑا ہے یہ میری سوچ نہیں ہے دنیا کا مال مطلوب نہیں ہے حالانکہ لے سکتا ہے اس کا حصہ اس کا حق ہے دنیا کا مال حاصل کرنا اس کا کوئی تما نہیں ہے میرے اندر یہ مطلوب نہیں ہے پھر کیوں بلا کہ لگے گرما فی شبید اللہ میں اس لیے آپ کی پیروی کی یہ کلمہ پڑھا تاکہ آپ کے ساتھ جہاد کرتا رہوں اور کسی جہاد میں یہاں تیر پہ وس دو اور اپنی جان رائے ہم میں قربان کر دی یہ میری سوچ ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی پھر یہ شخص ہر جہاد میں شریک ہوتا رہا ایک جہاد میں شریک تھا دشمن بھاگا بعد مجاہدین جمع ہوئے یہ شخص دکھائی نہ دیا گیا اس کو تلاش کیا گیا تو ایک کونے میں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور تیر حلق میں پیمست جہاں اس نے اشارہ کیا تھا اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں تیر لگے اور شہید ہو جاؤں یہ میرا مقصود اور مدعا ہے تو وہی تیر پہ وسط فرما کے کان ساد اللہ سچا تھا یہ اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھ لی جو اس کی سوچ تھی جو اس کا مقصود تھا وہ اس کو حاصل ہو گیا یہ سچائی یہ تمغہ جان قربان کر کے حاصل ہوا میدان جہاز میں اپنے حلف میں تیر پیمست کروا کے حاصل ہوا یہ صرف دربار نبوت سے سچا ہونے کی گواہی مل گئی ہادفین جس میں سچے سادقین جو ہیں ان کا سد بن کے کام آئے گا یہ سچائی کی حقیقت ہے کہ ایک آدمی اپنے رب کی توحید کی گواہی دے اور وہ بھی سد من قلب دل کی سچائی کے ساتھ عمل کرے وہ بھی دل کی سچائی کے ساتھ عمل میں دل کی سچائی اس کی دو علامتیں ہیں ایک عمل اللہ کے لذا کے لیے اور دوسرا وہ عمل بالکل اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہو سنت کے خلاف نہ ہو اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو گئی تو قیامت کے دن یہ سچا نہیں ہوگا بلکہ جھوٹا قرار پائے گا اور اسے کھسیٹ کر جہنم میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا ڈال دیا جائے گا یہ عمل کی سچائی اس سے قبل ایک اور صدق ہے ایک اور سچائی ہے اور وہ توبہ کی سچائی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کر لبین توحبت المسوح ایمان بالو توبت المسوح کر لو سچی سچی توبہ سچی توبہ سے مرادیے کہ میرے ساتھ پوری طرح سلا کر لو سچی توبہ وہ ہوتی جس میں بندہ دل سے یہ بات طے کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنی دل سے طے کر لے سچی توبہ وہ ہوتی جس میں بندے کے دل میں ندامت کے جذبات ہو پشمان شرمندگی ہو ان گناہوں کے تعلق سے سچی توبہ وہ ہوتی جو ہر گناہ سے ایسانی کے پاس گناہ چن لے کہ اب میں بوڑھا ہو کر فلاں گنا مجھ سے نہیں ہوگا تو اس سے اب میں توبہ کر لوں اور باقی فلاں فلاں گنا کرتا رہوں یہ توبہ ترمس نہیں ہے توحبہ تر نسوح جو ہے مکمل سلح اور دوستی کا نام ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ توبہ میں صدق کس انسان کے پاس ہے کون شخص سچی توبہ کر لوں سچی توبہ اور آج تو سچی توبہ کرنے کا موقع ہے پاکستان کی خبر نہیں مجھے لیکن بلاد حرل سے بہت سے دوستوں کے یہ میسج آئے کہ آج رات کو چاند گرن ہوگا اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یوخب خبا میں وعدہ ہو اللہ تعالیٰ بعد اوقات سورج کو اور چاند کو کہنا دیتا ہے یہ گرن پیدا کر دیتا ہے اپنی عمر سے تاکہ بندوں کو جھنجھوڑے اور بندوں کو ڈرائے تو آج اس صدی کا سب سے طویل چاند گرہن ہوگا کئی گھنٹوں قائم رہے گا یہ قیامت کی ایک جھلک ہے جب قیامت قائم ہوگی تو چاند بے نور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آج کئی گھنٹوں کے لیے چاند کے نور کو سلب کر لے گا بارق البصر بخصف القمر وہ جمع شمس جب یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا چاند گہنا جائے گا گویا چاند کو گہرنے لگ جائے گا اور اللہ اس کے نور کو کر لے گا یہ علامات قیامت میں سے قیامت کا چہرہ ان کی چاند دیکھے گا قیامت کا چہرہ دیکھ کر لپٹ جائے گا اور اس کا نور اس سے جدا ہو جائے گا اللہ رب العزت یہ قیامت کی ایک علامت اس کی ایک جھلک اپنے بندوں کو دنیا میں دکھاتا ہے اور اگر یہاں گرن ہوا چاند گرن ہوا تو مساجد کا رخ کرنا پڑے گا سارے مشاغل چھوڑ کر ان لوگوں میں افسوس ہے جو اختلاط کے ساتھ سمندر کا رخ کرتے ہیں کہ ہم چاند گرن کا نظارہ سمندر کے کنارے پر جا کر کریں گے اللہ گلا کریں گے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں یہ تو اللہ جھنجھوڑ ہے تمہیں فن سلاح جب چاند کے وجہ سورج گرہن ہو تو نماز کی طرف لاچار ہو جاؤ سارے کام چھوڑ دو اس موقع پر یہ اہم کام نماز ہے اور اس کی ایک مخصوص شکل ہے دو رکعات کی نماز ہوتی ہے اور ہر رکعت میں دو رقوع ہوتے نماز شروع کی جائے سورہ آتیں پڑھیں اور لمبی تلاوت کریں اور پھر رقوع کریں رکو بھی لمبا ہو پھر رکو سے اٹھیں پھر سورہ آدھے اپنے اور پھر لمبی تیراعت کریں اور پھر رکو کریں پھر رکو سے اٹھ کر اپنے معمول کے مطابق سجدے میں جائیں ایک سجدہ پھر دوسرا سجدہ پھر دوسری رکاوت کے لیے اٹھیں اسی طرح سورہ آدھے اور تلاوت پھر رکو پھر سورہ فاتحہ پھر تلاوت پھر رکوع اور سجود تشاہد اور سلام پھیرنا اس کے بعد نبی علیہ السلام کا خطبہ دینا بھی ثابت ہے آج اگر چاند گرن ہوا تو ہم اسی مسجد میں انشاءاللہ آئیں گے اور نماز بھی ادا کریں گے اور خطبہ بھی انشاءاللہ اس موقع پر ہوگا آپ شرکت کریں اور توبۃ المسوخ کی طرف آئیں سچی توبہ اور خالص توبہ کے یاد نا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین بڑی کوتاہی اور گناہ ہو گئے یا اللہ افو کا معاملہ فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے گناہوں کو بخش دے اور معاف کر دے اور توبت المسو کی توفیت فرما دے قال اللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا اور جو اعلان کرے گا اس کی خبر ہمیں دے دی گئی ہے کہ ہار یومفاس یقین صدق ہو کہ آج کا دن جو ہے یہ ایسا دن ہے کہ اس میں صرف صادقی سچے لوگ اپنے صدق کا فائدہ اٹھائیں گے اور کامیاب ہوں گے باقی سارے لوگ ہزارہ تمغوں اور سجاوٹوں کے باوجود ناکام اور نام ہو جائیں گے توحید قبول کی مگر سچائی کے ساتھ نہیں توبہ کرتا رہا مگر سچی توبہ نہیں عمل بے تحاشا کرتا رہا مگر سچا عمل نہیں وہ اخلاص سے خالی یا پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے جذبے سے خالی تو ایسے لوگ قطع کامیاب نہیں ہوں گے کامیاب تو وہ ہوں گے کہ جنہوں نے عمل خواہ کم کیے ہوں فرائض ادا کیے ہوں مگر وہ دل کے سچے ہوں دل کے سچے ایسی سچائی کے اندر عزت ان کی سچائی کی گواہی دے دے ورنہ اللہ کے راہ میں جان قربان کر دینے والا قیامت کے دن آئے گا کہے گا قاتل تو بھی سبھی لکھ حتہ تو راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا نہیں قزب تھا جھوٹا ہے تو جھوٹا جہاد واقعی کی ہے بار بار کیا جان بھی قربان کی مگر تو جھوٹا ہے کیوں لیقال لیک تو نے جہاد ہماری لذا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی شہرت کے لیے کیا نام وری ہو چرچلا ہو لوگ میرے قید گائے ترانے گائے میری بہادری کا ذکر ہو یہ تمہاری نیت اور سوچ تھی کہ دنیا میں حاصل ہوگی اور وہیں ختم ہوگی اس حملوں میں ہی نار اس جھوٹے انسان کو پکڑ لو اور جہنم میں پھینکو اس طرح سخی ہے صبح و شام خیراتیں کرتا صدقات دیتا سخاوتوں کے ڈھیر لگانے والا قیامت کے اس نیکی کو پیش کرے گا مگر نہیں کذبتا جھوٹا جھوٹا ہے جھوٹا اس آروب ہی لندار اس کی نیت اور سوچ یہ تھی کہ لوگ میری سخاوت کی تعریف کریں گے مجھے سخی کہیں گے جب میری گاڑی آ کر رکے گی چاروں طرف سے لوگ امٹے آئیں گے سیٹ صاحب اور حاجی صاحب اور فران صاحب اور خوب دنیا فاہا کرے گی آش کرے گی ہماری لا جوئی کی نیت نہیں تھی اسے بھی پکڑ اور جہنم میں کسی کے ڈالا اس لیے کہ اس نے عمل کیا مگر سچا نہیں تھا آج کا دن سچے لوگوں کی کام آئے گا اور سچے لوگوں کے نفے کا باعث بنے گا ایک بندہ کا دل سے سچا ہے وہ کامیاب ہے وہ فاحشہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا شیخ الاسلام فرماتے ہیں عمل تو چھوٹا ہے اس کا مگر جب اس نے یہ کام انجام دیا تھا اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں رہی تھی لہذا اس کا یہ پورا عمل چھوٹا سا عمل اللہ کے کی رضا کے لیے تھا واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ریاکاری کے لیے نہیں اللہ نے اس کے اس عمل کو قیامت کے لیے محفوظ کر دیا مشہور کر دیا دنیا جانتی ہے اس بد کردار عورت کے عمل کو مگر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے تعلق سے اس کے دل کی سچائی کو بھانٹ لیا اور یہ نیکی اس کے کام آ گئے تین اعزاز اس کو حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی کو منہج تخوہ پر قائم کر دیا اور اللہ رب العزت نے جنت عطا کرنے کا فیصلہ فرما لیا اسے ایک عمل کی بنا پر لیکن کیا کہیے ساٹھ ساٹھ سال کے سخی ہر سال کے حاجی اور پوری پوری عمر علم حاصل کرنے کو علم نشر کرنے میں صرف کر دی اور جناب جہاد کرتے کرتے جان تک قربان کر دی مگر کذب ہے جوٹا ہے تو اس, نار اس کو جہنم میں ڈالو یہ فیصلہ اللہ نے جو قیامت کے دن اعلان فرمانا ہے ہمیں اس کی آج خبر دے دی گئی اطلاع دے دی گئی کہ ہاں ہاں سد خو کہ آج کا دن سچے لوگوں کو ان کا صدق اور سچائی کام آئے گی لہم جناتری ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خالدین ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی اللہ ان سے کیوں راضی کیونکہ یہ سچے ہیں انہوں نے عقیدہ عمل اور جو بھی زندگی کے معمول تھے سچائی کی بنیاد پر انجام دیے یہ تو اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے کیوں راضی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت صدق سے سرفراز کیا نعمت توحید سے سرفراز فرمایا کیونکہ جلت نے وہ کچھ دے دیا کہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو گئے اور اللہ کی عطا پر راضی ہو گئے ذالک العظیم یہ ہے بڑی کامیابی اس کامیابی پہ خست کرو تمہارے یہاں کامیابی کیا ہے تم نے مہینے صرف کر دیے ایک اسمبلی کی سیٹ کی خاطر جھوٹ بولے سچ بولے اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر جھوٹ کے سہارے لے کر بیان کیے اور اس کو کامیابی قرار دیا یہ کامیابی نہیں ہے یہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالی من سد جی قطع فرما دے اور تخوا کا پروگرام بندے کو دے دے بندہ اس پر قائم ہو جائے اور قیامت کے ذریعے کامیاب ہو جائے تو منظار بد خیر جنت افقت فاض سنو کامیاب تو وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا پروانہ تھما دیا جائے وہ کامیاب ہے یہ دنیا کی کامیابیاں کہ فیکٹری مل گئی انڈسٹری لگ گئی کاروبار چمک اٹھا یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے اسمبلی کی سیٹ مل گئی کہ گورنمنٹ وزارت مل گئی حقیقی کامیابی نہیں ہے ظاہر کل فوج العدین یہ بڑی کامیابی ہے اس کامیابی کا سوچو اور اس کا قسط کرو بحفیق بے اللہ تعالی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صدقے دل سے توحبۃ الرسح کی توفیق دے امنِ صالح کی توفیق دے اللہ تعالی اصلاح عقیدہ کی توفیق دے اللہ رب العزت گنا سُ سے پاک صاف کر دے اللہ اپنے رضا کا فیصلہ فرما دے اخر کامیابی کے فیصلے فرما دے اقول و قلح وسطر اللہ لکم واخر من الحمدللہ کی اللہ الحمدللہ للہ والسلام وسلم رسول اللہ وبان تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کی صحت کی دعا کر دی اللہ رب العزت سب کو صحت کا عاملہ اجلا اذا فرما دے اور ہماری ایک رہن جن کا انتقال ہو گیا ہے لکھا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے توحید پر انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کا یہ کلمہ قبول فرما اور یہ کلمہ ان کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنا دے اور جنت فردوس کا داخلہ عطا فرمت یہ چانگیرن کا ذکر ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے نظریات ہیں کہ حاملہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں اور گھر میں چھتری چھری کانٹوں سے کام نہ کریں کینچی نہ چلائیں یہ سب کے سب فرسودہ باتیں ہیں ساری کوئی ان کا دین سے تعلق نہیں یہ توہمات ہیں جو کرنے کا کام ہے اس پر توجہ نہیں ہے اور الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہیں نہ چاند گرن کا حمل سے کوئی تعلق ہے نہ حمل پر اثر ہوتا ہے اور نہ چاند گرن پر لوہا یا چھری کھانڈی وغیرہ لینا اس کا کوئی نقصان ہے بلکہ نقصان صرف اس چیز کا ہے کہ بندہ چاند گرن کے باوجود معیشیت میں مروث ہے جناب ٹی وی دیکھ رہا ہے موسیقی سن رہا ہے یا گناہ کا کام کر رہا ہے اس سے لوگوں کو روکو اور فصل جو اللہ کے پیار پر حکم ہے کہ تم نماز کی طرف لاشار ہو جنب کو دوڑو سارے کام چھوڑ دو کچھ بھی کر رہے ہو کوئی میٹنگ ہو کوئی بڑا معاملہ ہو کوئی بڑا کام سب چھوڑ دو مسجد میں تمہارا نکاح پڑھا جا رہا ہے شادی ہو رہی ہے اٹھاؤ نماز پڑھو اگر نکاح بعد میں ہو جائے گا کوئی کام کر سب چھوڑ دو اور آ کر نماز جو ہے اس کی اس کی طرف توجہ دو تو یہاں بھی چاند گرہن کا اعلان ہے پاکستان میں تو انشاءاللہ ہم آئیں گے یہاں مسر رحمانیہ میں عشاء پڑھیں گے اور عشاء کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ نماز کسوخ ادا ہوگی انشاءاللہ تعالی اور بعد میں ایک درس بھی ہوگا اللہ تعالیٰ توفیر میں ان الحمد اللہ عین ہُنصفر ہُونض اللہ مشور حسین وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمرتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساءا رقیب یا خطبہ میں نے بیٹھ کر دیا ہے یعنی کوئی ساتھی پریشان نہ ہو اصل میں غسل خانے میں پھسل گیا تھا تھوڑی دیر چوٹ آ گئے اور آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا الحمد للہ اور امید ہے کہ آئندہ جمعہ کھڑا ہو کر دیں گے اللہ کی توفیق سے کوئی پریشانی کی بات نہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد کما علی ابراہیم بائل علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک علی محمد بائل عل محمد کما علی ابراہیم بائل علیہ ابراہیم انکا حمید مجید ربنا لا ربان